رحمن الرحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبین شاہراء شاہ باقی تمام سامین خالن گرامی برادران سب کو شماسن بات سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پانچ سو چھسٹھ پبلک دو سو آٹھ ہے یہ پانچ سو چھ سات جرو ابھی تک کی درست اور دو سو آٹھ اوردِ فتح کا درس نمبر دو سو آٹھ ہے عورت فتح میں اس وقت اسمال حوصلہ میں سے دوس میں مقدس یعمان یا رحیم کے لغوی اور عرفانی تحریک جو ہے تو جہاد کے حوالے سے ہمارے وقت کو چل رہی ہے تو اس سلسلے میں آج ساتواں کتاب کا حوالہ ہے پرانی لغات کی تشریح میں توضیحم ایک کتاب ہے ایک کتاب محردات راغب اس میں صرف قرآن باغ میں موجود مشکل الفاظ کی عصما الحوشن کی ان کی تشریحات تو جہاد لغت کے لحاظ سے ہیں تو یہ ساب کتاب راغب اسانی محردات راغب کے نام سے مشہور ہے ہاں تو اس میں جو ہے فرماتے ہیں یہ جو ہے از مادہ رحیم سے ہے الرّحمن مادہ سے ہے فرماتی وہاں پر الرحمٰن ہاں جی والرحیم یہ دونوں ماد رحیم اور رحمت مزدر سے ہے ان کا مادہ رحامیم ہے اور رحمت مزدر اس کا رحمت مزدر سے ہے لوبی تاخیر کے لحاظ سے اور ہر رحماتے رحمت کا معنی کے وررحمت و رقطن تقبل احسان لالمحروم رحمت سے مراد ایسے نرمی اور ایسے جو ہے دل کا نرم ہونا جو جس کا جو تقاضہ کرتے کسی شخص پر جس پر آپ مرحم کرتے ہیں ان مرحوم پر احسان کرنے کا تقاضا کرتی ہے یعنی رحمت جس شخص کے اندر ہے جس ذات کے اندر ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ کسی شخص پر جس کو محروم کا جائے پر رحمت کے جائے اس پر احسان کیا جائے تو رحمت جو ہے رقطن رِق تقل احسان علاحروم ہاں جی فرماتے ہیں رحمت ایسے رقعت قلب کو کہتے ہیں جو مختضی ہیں کہ مرحوم پر احسان کریں جیسا پر آرحم کریں اس پر احرام کریں رحمت یعنی ایسی نرم دلی نرم دلی و شفقت جو تقاضا کرتی ہے مرحوم پر احسان کیا جائے رحمت کا معنی یہ کیا اور رحمت کبھی صرف رکعت قلب میں سب رقعت کلب میں اور کبھی صرف احسان کرنے کے معنیٰ میں استعمال ہوتی ہے بدون رقعت قلب کے ہاں جی تو فرماتے اور جب رحمت کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں کہ اللہ جو ہے رحمٰن رحیم ہے صاحب رحمت ہیں ضرور رحمت ہے اللہ کے لیے استعمال کریں تو وہاں پر تو صرف احسان کرنے کے معنیٰ میں ہوتا ہے چھ جی جحمت جی کو جب اللہ کے لیے استعمال کریں تو وہاں پر صرف جو ہے احسان کرنے کے معنی میں ہوتا ہے بدون رکت قلب کے کیونکہ رکت قلب جو ہے کہ کی صفت کیونکہ یہ معلوقات کی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی اعضائی نہیں رکھتے ہیں وہ ذات مجرد ہے ہر ان کی مادیات سے وہ پاک منظع ہیں باقی لہٰذا جو ہے رکت کلب رہنا کلب رہنا اس کے رکت کی صفت یہ معلوقات کی صفت ہے لہٰذا اللہ بارے میں جب الرحمٰن رحمت کو اللہ کا نسبت دے دیں تو اللہ تعالیٰ کا صرف احسان مراد ہے مثلا رحیم اللہ فلاںََََََََََََََ كا معنی یہ ہے ہاں یعنی اللہ نے فلاں شاخ پر احسان فرمایا یہ معنی ہے اس ليے روایت ہوئی ہے کہ ان کہ ان رحمت من اللہ رحمت اللہ کی طرف سے ان آمن و افضال اللہ رحمت اللہ کی طرف سے انعام اور افضال اضافال وہی احسان کے معنی میں رحمت اللہ کی طرف سے جب ہو تو انعام اور افضال کے معنی میں احسان کے معنی میں نعمتیں پہنچانا اور احسان کرنے معنی میں اور رحمت من العادمی نہ و تعتف لیکن رحمت جب لوگوں کی طرف سے ہو رحمت کے نظر, نظر انسان کی طرف آدمی کی طرف ہو تو حرقت اور نرمی اور تعتف ہاں جی مشقت شفقت کے معنی میں ہے ہاں جی نرمی اور شفقت کے معنی میں کہ الرحمت یعنی رحمت جو ہے اللہ کی طرف سے انعام و حفظ یعنی احسان کے معنی میں احسان کے معنی میں اور انسانوں کی طرف سے رقعت قلب و تعطف یعنی لطف و کرم کے معنی میں اور شفقت کے معنی میں ہے تو یہ رحمت کی نسبت جو ہے آپ اللہ کی طرف دے دیں تو انعام و افضال اور احسان کے معنی میں اور رحمت کی نسبت جو ہے آپ جو ہے انسان کی طرف کریں تو رقت قلب تعطل و لطف کرم اور شفقت کے معنی میں پھر یہ بزرگ فرماتے ہیں صاحب کتاب صاحب راغب اسوانی مردات راغب و الرحمن و نہ ہوئے ندمان و ندیم یعنی نادم ہونا ندامت ہونا شرمندہ ہونا پشمان ہونے کے معنی میں. تو ان دونوں لفظ کی طرف ہیں ان دونوں جیسا جیسا نردمان اور رحمان ایک ہی وزن ہے ندیم اور رحیم ایک ہی وزن ہے اور ان دونوں کا معنیٰ جو ہے ہاں جی نادم ہونا شرمندہ ہونے کے معنی نردوان اور ندیم یعنی لفظ کی شکل الگ ہے معنیٰ ایک ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں رحمان اور رحیم بھی لفظ تو دو ہیں اور الفاظ میں فرق نہیں مانا کے کی لحاظ سے کیونکہ دونوں کا مادہ جو ہے راہ مین اور رحمت مدرس ہے پھر وہ ہیں ولاق الرّحمن ہو اور اسم مقدس رحمان کا اطلاق نہیں ہوتے اجتماع نہیں ہوتے اللّہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ پر کیوں کہ کیونکہ ہے جو ان معنی ہو کیونکہ معنی رحمان لایسی ہو یعنی حقیقت صحیح نہیں اللہ شاء اللہ تعالیٰ کی رحمان کے سو صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کیوں نہیں لیکن اضوال لذیح وََ سے رحمان کیونکہ رحمت کا معنی یہ ہے کہ جس کے رحمت ہر شے پہ محیط ہو جس کے رحمت کائنات کے ہر ذرہ ذرہ پہ شاع ہوا ہو ہر شے پہ محیط ہو تو وہ تو سوائے اللہ کے اور کوئی ہے نہیں ہے ہاں جی اللہ تب رحمت کے باعث رحمت کے رحمانی کی برکت سے ہر شے کو وجود بھی ملا ہے تو اس لحاظ میں اللہ کی رحمت ہر شے کو ملی ہے ہر شے پر چھائی ہوئے اور پھر ہر شے کے بقا دوام اور استمرار ہے حیات کے لیے بھی رحمت کی ضرورت ہے وہ بھی اس چیز میں رحمان ہی کی برکت سے اور وہ بھی سب کو ملا ہوا ہے سب ہر شے کو بقا و اور وجود کا بقا اس میں رحمٰن کی برکت سے لہذا جو ہے رحمان کا معنی سوائے اللہ کی کسی اور میں نہیں پائے جاتے لہٰذا الرحمٰن بھی اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جا سکتا لیکن و رحیم یوستم الفکر رحیم اللہ کے غیر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کس کے لئے واولزی رحیم وہ شخص اکاسرد رحمت ہو وہ شخص جس کے رحمتیں جس کے شفقتیں ہاں جس کے احسان لوگوں پر زیادہ ہو کثرت سے ہو تو اس کو رحیم کہہ ہیں جناچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی فرمایا قال اللہ تعالیٰ ان اللہ رفر الرحیم اللہ بڑا بحث والا بڑا مہربانی فرمایا اور نبی صلی اللّہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی, بھی فرمائے بالمنی نہ فر اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ بلا شفقت فرمانے والا ہے لطف و کرم فرمانے والا اور مہربان ہے رحم کرنے والا ہے تو پیارے نبی کے لیے بھی رحم استعمال رحم استعمال ہوا اللہ خود کے لیے بھی استعمال ہوا ہاں جی تو یاد ہے فرمایا یہ چونکہ رحیم کا معنی فرمایا یہ ہے اللہ کا سرا رحمت ہو وہ شاعر جس کا رحمت بہت زیادہ ہے تو فرمایا اے اللہ تعالیٰ کا تو یقینا جو ہے وزات ہوا رحمت کا مالک ہے اور بہت زیادہ رحمتوں کا مالک ہے دوام کے ساتھ اے پیارے نبی کو اللہ نے خود جو ہے ہمارش اللہ کا اللہ رحمت اللہ بنا کر آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تو پھر آپ یقیناً رحیم ہوا ہاں جب رحمت بنا کے بھیجا ہے اس کے رحیم کے مظر ہیں تو آپ آٹومیٹکل رحیم ہو گئے لہذا اللہ کے غیر نبی کے لیے بھی اللہ نے خود رحیم کے لبت استعمال فرمایا تو یہ لفظ ہے یہ سما مقدس اور اعظم صرف اللہ کے ساتھ خاص نہیں اللہ کے بندوں پر بھی استعمال ہوا وکیل ان اللہ تعالیٰ و رحمٰن دنیا و یہ بھی کہا گیا کہ اللہ دنیا اور آحرت دونوں میں رحمان اور اس وزالکان نہ احسان ہوں یہ کہ اللہ کے احسان فر دنیا دنیا میں تو یعم المومن و الکافرین اللہ کے رحمت دنیا میں تو اس کے احسان دنیا میں تو مومن کافر سب کو شامل ہیں لیکن وہ بلا آخرت یختص تص اور مومنوں میں آخرت میں صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے اللہ یہ فرق ہے لیکن اللہ جو رحمان ہے دنیا اور آحرت دونوں میں لیکن دنیا میں مومن کافر سب کے لیے اللہ رحمان ہے اور حرد میں صرف مومنوں کے لحمت فرمانا رہی وہاں پھر کافروں کے لئے رحیم نہیں اس وجہ سے کہا اللہ الحض کا رحمتِ وصیت کو الشین اللہ فرما میرے رحمت ہر شے کو چھایا ہوا ہے شامل ہے فساک تو وال اللہیت اور میں اس رحمت کو فرض کر دوں گا اپنے اوپر ان لوگوں کے لیے جو صاحب ہوا ہے اس معلوم ہے متقل ہوں کہ اللہ دنیا میں بھی رحمت عطا فرمانی فرمان دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہے اس کے شامل حال ہونے کے علاوہ خیمت میں بھی ان کے شامل حال ہے تو یہی آیت جو ہے تمبین انّآمۃ مومن والرین یہی آیت جو رحمتِ وسیعت کو الشین سے سمجھ میں آتا ہے اللہ کے رحمت مومن کافر سب کو شامل ہے صرف حسا اکتوبا والی تکن یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے قیمت میں وبیلاحرت مختص البومن حساں اکتوبہ کی درشر ہے اور قیامت میں جو ہے یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے وہاں پھر کافروں کے لیے اللہ کی یہ رحمت خاص شامل نہیں ویسے عبارت کی جو میں نے کہا اس سے تجمہ کیا ہے اظہار نے اللہ سے تجمہ کیا اس کے تجمہ اظہارویہ عبارت کا دوبارہ یہ ہوا کہ یہ رحمان اور مثل نظمان و ندیم ہے یعنی مبالغہ کا سوائے رحمان صرف اللہ تعالیٰ پر اطلاع ہوتا ہے کیونکہ اس کا معنی اللہ کے سوا کسی اور پر ادلاق نہیں ہوتا ہے اس کا معنیٰ کیونکہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے اور عام ہے اور رحیم اللہ کے غیر پر بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ الرحیم کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا رحمت زیادہ ہو اس رحیم کا چنت اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا بے شک اللہ بہت باسنے والا مہربانی نہ اللہ غفر و رحیم فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں بھی وصف میں بھی فرمایا بلمومن رحف الرحیم آپ مومنوں کے ساتھ بڑا شفقت اور رحم فرمانے والا کہ آپ مومنین پر بڑا شفیق اور مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے خود پیارے نبی کے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا اور یہ جو کہا گیا این اللہ ہو رحمٰن النیا والر اس کے جو اللہ تعالیٰ بے شک دنیا والا دونوں میں رحمان ہیں اس کے کی معنیٰ کیا یہ بے شک جو ہے یہ بے شک اس اس لیے یہ جو عبارت کہ اللہ کی رحمت دنیا میں مومنین اور کافرین سب کے لیے ہم ہے اور آخرت میں مومنین کے ساتھ خاص ہے اللہ کی رحمت اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتی وسیعت کل شے میری رحمت کائنات کے ہر شے پہ چھایا ہوا ہے خصا اکتوب و حل اللہ یختون اور میں اس رحمت کو فرض کر دوں گا لازم اور واجب کر ان لوگوں کے لیے جو ساب تو ہے منتقی ہے گار گار اختیار کرتے ہیں بس میرے رحمت ہر چیز پر عام ہے بس میں نے اسے فہذگاروں کے لیے لکھ دیا لکھ دیا تو یہ آیت بھی تنبیہ کرتی ہے کہ اللہ کے رحمت دنیا میں مومنین اور کافرین سب کے لیے عام ہے لیکن آخرت میں متقین و مومنوں کے ساتھ خاص ہے تو یہ توضحات جو مفردات ہے مفردات راغب مادہ یا میں ہیں ہاں جی تو ان تمام جو ہے نظریات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس میں رحمٰن اور رحیم یہ دونوں مبالغہ کا شکا ہے یہ دونوں جو مادہ رحیمہ سے ہے اور راہم سے اور اس مزدار رحمت سے ہیں اور رحمت کے معنی جو ہیں ہاں جی دے قلب اور احسان فرمانے کے معنی میں اور جو ہے کبھی صرف احسان کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب رحمان بولا جا اللہ کو تو وہاں صرف احسان فرمانے کے معنی میں بندوں کی طرف نسبت دے دیں رحیم تو وہاں رحمت کے نسبات تو وہاں پر جو ہے حرکتِ قلب شفقت مہربانی کرنے کے معنی میں ہے تو یہ چیز آپ کو مختلف کتابوں سے واضح و اللہ تعالیٰ کے اسم رحمان تو اللہ نے اپنی ذات کو الرحمٰن الرحیم سے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میں تو فرمایا تو یہ جو ہے نہایت ہی عظیم دو اللہ کے رحمتوں کو بیان فرمایا ہے اللہ کی صفت میں اگر جو ہے صرف الرحمٰن فرماتا ہے تو کثرت رحمت کو سمجھاتا لیکن دوام کو نہیں سمجھاتا لیکن رحیم بھی جب فرمائے تو وہی کثرت رحمت وہی ہر شے پر محیط رحمت دوام محیط کے ساتھ بھی ہے پوری قیامت قدی دنیا جب تک باقی ہے یہ رحمت بھی ہمیشہ اکیلے ہے فلد جو ہے قیامت میں بھی اللہ ہی کے رحمت جو ہے اللہ کے مومنوں کے ساتھ شامل حال ہے البتہ قیامت میں کافروں کافر اور مشرق جو ہیں تو اللہ کے نافرمان بندے ہیں کبھی توبہ بھی نہیں کیا سب کشی ازلزل کرتا رہا وہ اللہ کی رحمت سے یقینا محروم ہوں گے تو آج چاہے لغت کے لحاظ سے اور عرفانی اصطلاحات کے لحاظ سے جو ہے لفظ کی توضیع جی کسی حد تک آپ لوگوں تک پہنچ گیا اس کے آخر فائنل جو ہے اس کے نتیجہ گیری انشاءاللہ لغوی بحثوں کے سابقہ بحثوں کی وہ انشاءاللہ شاء آپ کو کل کے باعث میں پہنچانے کی کوشش کروں گا دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھیں اور ان درست کو دینے کے مجھے اور سننے کے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ کی معرفت کی اور اللہ سے محبت کی اللہ کی احکامات پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو تمام حسمانہ عالم کو توفیتہ فرمائے آمین